آج شاہ المعظم کی كی تیرہ تاریخ ہے اور کل چودہ دن ہوگا اس کے بعد جو شب آئے گی وہ پندرہ كی شب ہوگی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی تاریخوں میں قمری تاریخوں میں رات پہلے آتی ہے اور دن اس کے بعد آتا ہے مغرب غروب کے ساتھ تاریخ بدل جاتی ہے یہ جو شابان کی پندرہویں تاریخ ہے پندرہویں رات ہے اس کو نصف شابان کی رات ہماری عربی کی تعبیر میں اور ایک عوامی تعبیر اس کے استعمال ہوتی ہے جس کو شبِ برات کہتے ہیں ہمارے ہاں ناموں کو تھوڑا بگاڑ دیا جاتا ہے اس لیے شب برات کو لوگ شبِ برات کہتے ہیں برات جیسے وہ شادی کی برات ہوتی ہے لفظی عربی میں برعت ہے بری ہونے سے اور اس شب كو شبِ برعت ان احادیث کی وجہ سے ایک نام دیا گیا ہے جس میں اس میں مختلف گناہگاروں کو گناہوں سے خلاصی یا جہنم سے خلاصی کی برعت کی بشارت دی گئی ہے اس کا پروانہ دیا گیا ہماری ایک کم قسمتى یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ افراد تفرید کا ماحول ہے افراد تفرید کہتے ہیں دو ایکسٹریمز کا ایک انتہا اور دوسری انتہا تمام معاملات میں ایسے اس لیے بہت اچھے اور مقدس مواقع ہمارے اس انتہا پسندانہ رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں بحث باحثے شروع ہو جاتے ہیں کوئی کہے گا ثابت ہے کوئی کہے گا ثابت نہیں ہے کوئی کہے گا انتہائی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے تو کوئی کہے گا بالکل بگاتا ہے عام عوام بیچاری کنفیوز ہو جاتی ہے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں اس کے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی کوئی حقیقت ثابت ہے تو وہ بھی ہماری اس کنفیوژن کی نظر ہو جاتی ہے اور لوگ عمل سے محروم ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو یہ ڈر بھی لگا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں نے باتیں کی نہیں ہے خدا جانے اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے تو آج میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ اور صلف صالحین کے عمل کی روشنی میں شب برات کے حوالے سے جو معتدل اور کتاب و سنت سے ثابت جو موقف ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ رات کل آ رہی ہے کل سے مراد کل کا دن گزار کر شام جو آئے گی کل شام تو یہ رات ہوگی انشاءاللہ جی آج تیرہ ہے چودہ آج تیرہ کل آئے گی جی آج تیرہ ہے کل چودہ ہے پھر پندرہویں کی شکل آئے گی تو اس پر یہ ہے کہ جو احادیث ایک تو ہمارے ہاں یہ جو حدیث شریف کا جو فن اور علم ہے جس کو علم الحدیث کہتے ہیں یا اصول حدیث کہتے ہیں یہ کافی ایک عالمانہ سا کام ہوتا ہے احادیث کے لیے مختلف عنوانات رکھے گئے ہیں مثلا آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث متواتر ہے یا یہ حدیث مشہور ہے یا یہ حدیث خبر واحد ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے اس طرح بہت سارے نام ہیں احادیث کے ان ناموں کا جو عنوان ہے وہ ہماری اپنی زبان والا مطلب مراد نہیں ہوتا اس کا مثلا آپ سنتے ہوں گے ایک لفظ حدیث صحیح ہے تو ہمارے ہاں تو صحیح غلط کے مقابلے میں آتا ہے کہ جو چیز صحیح نہیں ہوتی وہ غلط ہوتی ہے یہ مطلب یہاں نہیں ہوتا حدیث کے صحیح ہونے کا کہ اس کے علاوہ اگر کسی کوئی رائے ہے تو وہ غلط ہے اسی طرح حدیث کے ضعیف ہونے کا جو مطلب اردو کے اندر ضعف بڑھاپے کو کہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کمزوری کو کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کمزور نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے ظاہر بات ہے تو وہ اس کی سند کے اندر جن باتوں کی طرف محدثین اشارہ کرتے ہیں وہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتا ہے اصل کے اندر دیکھیں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کوئی بات کریں اور بے شک وہ سو فیصد سچی ہو لیکن اس کے سچا ہونے کا آپ ثبوت نہ دے سکے مثلا آپ میں سے کوئی شخص آج کھڑا ہو اور وہ کہے کہ میں نے فلانی جگہ یہ واقعہ دیکھا ہے اب وہ واقعہ وہ دیکھنے والا بالکل درست کہہ رہا ہے اور مجھے اس پر اس لیے بھی یقین ہو سکتا ہے کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں اور گزشتہ تیس چالیس سال سے جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ انسان جھوٹ بولے لیکن وہ اپنی اس واقعے کو دیکھنے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا نہ کوئی گواہ تھا وہاں پر مثال کے طور پر نہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے اس بات کے اندر تو محدثین کی اصطلاح کے اندر باوجود اس شخص کی نیکی اور دینداری کے باوجود اس شخص کی سچائی اور صداقت کے لیکن محدثین اس حدیث کو ایک خاص کیٹیگری کے اندر پلیس کریں گے اور کہیں گے کہ یہ بات جب کی گئی تو اس میں یہ صاحب اکیلے ہیں اس بات کو کہنے والے حالانکہ کسی شخص کے اکیلے ہونے سے واقعے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر واقعہ ہوا ہے خواہ اس کو دیکھنے والا ایک ہو یا اس کو دیکھنے والے پچاس ہو یا اس کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو واقعہ تو ہوا ہوتا ہے اگر ہوا ہے تو اس لیے یہ جو احادیث کے اوپر جو حکم لگایا جاتا ہے اس کے صحت کا اور اس کے ضعف کا اور اس کے مختلف جو اصول حدیث کے ماہرین نے جو نام تجویز کی ہیں یہ عام عوامی فہم کے اندر آنے والی چیز نہیں ہے یہ خاص وہ اصطلاحات ہیں جیسے ہر فن کی اصطلاحات ہوتی ہیں میڈیکل سائنس کی اپنی اصطلاحات ہیں اور لا کی اپنی اصطلاحات ہیں اور انجینئرنگ کی اپنی اصطلاحات ہیں وہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس فن کے لوگ ہوتے ہیں تو اس شب برعت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں مختلف احادیثی کتابوں میں اور بڑی کتابوں میں سیاستہ کی کتابوں میں بھی آئی ہیں علماء نے لکھا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہیں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 گنی چنی ملتی ہیں اپنی زندگی میں چاہے وہ شب قدر ہو چاہے وہ رمضان مبارک ہو چاہے وہ یہ یہ انسان کی زندگی میں گنے چنے مواقع آتے ہیں اب دیکھیں رمضان شریف آ رہے ہیں اگلے ہفتے سے ہم رمضان پہ گفتگو شروع کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس موقعے پر کوئی الگ سے بھی ایک مجلس کا انعقاد کریں مسدورات کی طرف سے خواتین کی طرف سے کافی اس پر اصرار آ رہا ہے کہ رمضان الشریف رمضان شریف کے حوالے سے چونکہ ہمارے جمعے میں جگہ کی کمی کی وجہ سے خواتین تشریف نہیں لا سکتیں تو ایک ایسا الگ سے پروگرام کیا جائے جس میں خواتین بھی آ سکیں اور رمضان سے پہلے اس کے احکامات اور اس کے چیزیں اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے ہمارے دوستوں کی طرف سے اصرار آ رہا ہے کہ زکوۃ کے اوپر ایک رمضان شریف کی آمد سے پہلے ایک پروگرام رکھا جائے تو انشاءاللہ ہم اس کو رکھیں گے زکوۃ پر بھی اور رمضان پر بھی اور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 ان سب کو اگر آپ جمع کر لیں ان احادیث کسی حدیث میں دو گناہوں کے بارے میں آیا بعض احادیث میں چار گناہوں کے بارے میں آیا کسی حدیث میں پانچ گناہوں کے بارے میں آیا اس موضوع اور اس بات سے متعلق تمام احادیث کو جمع کر لیں کہ وہ کن کن گناہوں کا تذکرہ آیا اس کے بارے میں تو وہ کوئی 14 گناہ بنتے کہ 14 قسم کے گناہ وہ ہیں کہ جو شخص اس کے اندر مبتلا ہوگا اور اس ابتلا ہوتے ہوئے وہ شب برات کے اندر اللہ تعالی سے اپنی مغفرت مانگے گا تو اس گناہ کے ہوتے ہوئے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے سب سے پہلا گناہ شرک. مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے جو انسان شرک کے اندر مبتلا ہوگا تو حالت شرک میں اور شرکیہ افعال اور اعمال کرتے ہوئے وہ اللہ جان سے کہے کہ مجھے اس رات کی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 تیسری چیز جو شاید ہم سب کے لیے بڑی الارمنگ ہے اس شخص کا بتایا گیا ہے کہ جو اپنے پائنچے ٹخنوں سے نیچے نٹکاتا ہے تکبر کی وجہ خوی خلا دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے یہاں کا اظہار کر اپنے پائنچے اہل تکبر کی طرح سے جو کہ یہ قبر کی علامت ہوتا تھا کہ پائنچے لمبے بنائے جاتے تھے اور لوگ اس کو باقاعدہ روننا وہ سمجھتے تھے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 ایسے ہے یا نہیں کبر تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص البادی بلام جو شخص سلام میں ابتدا کرتا ہے من الکبر وہ کبر سے بری ہے یہ آپ سے اس کی علامت میں آن فرمائی اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے اہل تکبر کسی وضع بنا کے رکھتے ہیں تیسری چیز ان کے بارے میں چوتھا کہا گیا کہ ماں باپ کا نافرمان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 کہ اس بنیاد پر کہ وہ قتل اس کے ذمے ہے اور وہ کہے گی کہ یہ رات میرا اس گناہ بھی میرا بہا لے جائے گی تو ایسا نہیں آٹھواں وہ شخص جو ناحق اور ظلم بھتہ غسول کرتا ہے بھتوں کا رواج ہوتا تھا ایک زمانے میں آپ کو پتہ اور ہم لوگ جنہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ کراچی میں گزارا تو ہم نے تو اس کو بہت زیادہ فیس کیا دیکھا ہمارے دوستوں کو. تو ناحق بھتے غسول کرنے والا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 آج کل مؤثر تو عام طور پہ جادو نہیں ہوتے وہ جادوگر جس طرح باقی سارے شعبوں کے اندر اہل کمال ختم ہو گئے تو جادوگروں میں بھی ختم ہو گئے جس طرح کہ پہلے اور شعبوں کے باکمال لوگ اب نہیں پیدا اور پہلے کی طرح اسی طرح وہ جادوگر بھی اب جو ہے نا وہ دو نمبر قسم کے جادوگر ہیں سارے تو عام طور پر مؤثر نہیں ہوتا لوگوں کو وہم ہوتا ہے 99 فیصد ننانوے شادیا نو فیصد میں اپنے تجربے کی بنیاد پیس کروں ہمارے پاس آپ سب لوگ آتے ہیں ان مسائل کے لیے یہ جھوٹ ہوتا ہے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 والدین اس سے ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لے والدین کو راضی کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات چھوڑے میں ہیں یا توڑے میں تو ان کو جوڑ لے اگر کسی کا مال ناحق حق دبایا ہے تو اس کا مال اس کو واپس کر دے کم سے کم اگر سارا واپس نہیں کر سکتا تو مان لے اس سے کہ میں تمہارا اتنا مقروض ہوں اور میں یہ مال تمہیں دوں گا میں تمہیں مق... تسلیم کرتا ہوں اس مال کو اور اس کی ادائیگی کی صورتیں اور شکلیں بنانا شروع کر دے گانا آپ لوگوں کو بھول گیا تھا ہمارے ہاں چونکہ دینی چیزیں صرف تھیوریٹیکلی بیان کی جاتی ہیں اور پریکٹیکل نہیں ہوتا آپ بھی سنتے ہیں اور ہم بولتے ہیں اور ہماری زندگی میں اس لیے نہیں آتی کہ ہم اس پر کوئی عملی چیز نہیں بناتے عملی چیز ہمارے سامنے نہیں ہوتی دین ہمیشہ عمل سے آتا ہے یاد رکھیے گا نہ باتیں کرنے سے آتا ہے اور نہ باتیں سننے سے آتا ہے یہ آتا ہے عمل کرنے سے اس لیے ہم نے سوچا کہ کوئی ایک صورت ایسی ہو کہ مہینے میں کوئی ایک رات ہم ایسی رکھیں جس میں ہم مسجد میں آئیں اور اس میں ایک رات مغرب سے لے کے اشراق رات مغرب سے شروع ہوتی ہے اور صبح اشراق کے اوپر اس کا اختتام ہوتا ہے اس کو ایک آئیڈیل طریقے کے ساتھ ایک مثالی طریقے کے ساتھ گزاریں اس میں اہتمام ہو نفلی عبادات کا اپنے طور پر سارے کریں ذکر کریں تلاوت کریں تہجد پڑھیں اور دروش شریف پڑھیں جو جو کچھ کرنا ہے اپنے اپنے طور پر سارے کریں اور اس کا اس کے لیے ہم نے ہر ہفتے کی مہینے میں جو تیسرا سیٹرڈے تھرڈ سیٹرڈے ہر مہینے کا اس کی رات رکھی پچھلے مہینے بھی ہوئی لیکن میں اس کا آپ لوگوں کو بتا نہیں سکا مجھے بعض باتیں بھول جاتی اس مہینے بھی ہم نے وہی تاریخ رکھی ہے اس کی ابھی اتفاق ہے قدرتی طور پر وہ شب برات پر آ گئی ہے یہ مطلب کوئی اس کے ساتھ اس کا یوں تعلق نہیں ہے میں نے بتایا کہ ہر مہینے کیا تیسرا سیٹرڈے طے ہوا ہے اگلے مہینے بھی ایسے انشاءاللہ ہوگا اس سے اگلے مہینے بھی ایسے ہوگا اس مہینے وہ میچ کر گیا ہے کس کے ساتھ شب برات کے ساتھ تو آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس کے لیے وہ خاص اہتمام کیا ہے اس کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ تاریخ مجھے تو اس کا پتہ ہی اس کے اشتہار بھی چھپ گئے لگ گئے مسجد کے باہر بھی لگا ہوا ہے اسلام آباد کی کچھ اور مساجدیں بھی لگ گئے مجھے اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو دونوں آپس کے اندر ایک ہو رہی ہے دونوں باتیں تو خیر اس میں تو میں نے اثر کیا کہ جب میں نے آپ کو اس کی حقیقت وضاحت کر دی تو غصہ نہیں اس میں یہ انشاءاللہ کل مغرب کی نماز سے اشراق تک آپ لوگوں کو بھی میں اس میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں محلے والے بھی آئیں مارکیٹ والے بھی آئیں اور جو لوگ ہمارے شہر کے لوگ ہیں وہ آئیں اور اپنے ساتھ بستر لے کر آئیں اور یہاں پر رہیں اور اس پورے معمولات کو کو فالو کریں اس کے مطابق اس میں اس میں چلیں انشاءاللہ یہ ایک رات اس لیے ہے مہینے میں کہ ہم ایک رات اس طرح ماحول کی برکت سے گزاریں اور اس سے انسپائر ہو کر اور اس سے سبق لے کر اپنی باقی انتیس راتیں بھی مہینے کی ایسی ہی اپنے گھر پہ گزاریں یہ مقصد ہے اس کا کہ ایک ماحول کے ذریعے سے اس کی اس سے فائدہ اٹھائیں ماحول کے اندر تاجر آسان ہوتی ہے ماحول میں نوافل آسان ہوتے ہیں ذکر آسان ہوتا ہے تلاوت آسان ہوتی ہے جو جو لوگ پچھلی دفعہ آئے تھے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ الحمد للہ وہ بہت اس سے خوش ہوئے کہ ہم نے بڑی مبارک رات گزاری اور ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا اس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے ایک انرجی لے کر اس سے آپ ایک اسٹیم لے کر اور پھر باقی انتیس تیس راتیں جو ہماری وہ ٹھیک ہو جائیں زندگی اس کی ٹھیک ہوتی ہے جس کی رات ٹھیک ہوتی ہے زندگی ٹھیک ہونے کی ترتیب راتوں سے شروع ہوتی ہے جس کی رات منظم ہو جاتی ہے اس کا دن منظم ہو جاتا ہے جس کی صبح کا آغاز تہجد سے ہوتا ہے اور جس کے بعد تحجد کے بعد اس کو ذکر کی توفیق ملتی ہے پھر اس کو فجر کی جماعت ملتی ہے پھر اس کو اشراق تک کے وقت میں مسجد میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے اور اشراق پڑھ کے وہ اپنے کاموں پہ روانہ ہوتا ہے کس قدر بابرکت انسان ہوتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت اور مسجد کے ساتھ پڑھ کر اپنے کام پہ روانہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو شخص فجر کی نماز کو قضا کر کے اور چھوڑ کر اور دیر سے اٹھ کر اپنے کام پر بازار میں روانہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے اس لیے یہ ایمان کے جھنڈے لے کر اپنے دفتروں میں جانا اور اپنے کاموں پر جانا اور اپنی چیزوں پر جانا کتنی انسان کے لیے سعادت کی بات ہے سب کو شاہ کی توفیق وسیف فرمائے رب اللہ